بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے ان تسلوم یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں ان کیا اس بڑی خبر کے بارے میں اللہ ہوں فی مختلف جس کے متعلق یہ مختلف چیمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں کھل سیال ہرگز نہیں قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کل سیال م ہاں ہرگز نہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا الم نجعل الارض مهادا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا وجالم سبت اور تمہاری نیند کو بائی سے سکون بنایا وجال اور رات کو پردا پوش وجال اور دن کو معاش کا وقت بنایا و بن کا کم اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کیے وجعلنا سِرَاجًا وَهَاجًا اور ایک نہایت روشن اور گرم چراخ پیدا کیا وَأَنزَلْنَا من الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی نخری جبھی حب تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی وجن تین اور گھنے باغ اگائے انفلی کا نمی قوت بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے یوں فتوج جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ آو گے فتح اور آسمان کھول دیا جائے گا حتہ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا فَكَانَتْ جیب اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے جہن جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا در حقیقت جہنم ایک گھاٹ ہے نب سرکشوں کا ٹھکانا نفی ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے لا کو نفی ہے بمدوں شواب اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ بونا چکھیں گے کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھومن جز ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلا ان کی نول جو وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے آیت نب اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا وَكُلَّ شَيْءٍ أحصَيْنَاهُ كِتَابًا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی فَلَنَّ إِلَّا عَذَابًا اب چکھو مزہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے ان نل متقین مفض یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے حدو باغ اور انگور خواب اور نوخیز ہم لڑکیاں لڑکیاں د اور چھلکتے ہوئے جام لا الب وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے جز کیا پو جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے وما لا سمین ہوں خطابا اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں جس روز روح اور ملائکہ کا صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبَاتٍ وہ دن برحق ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے اِنَّا یوم مرل مر قدمت یوم مرل مر قدمت ہوئی تنی ک